بسم اللہ الرحمن الرحیم سبح للہ ما فی السماوات و ما الارض وہو العزیز الحکیم میں شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو نہایت میں حربان بے حد رحم کرنے والا ہے آسمان اور زمین میں جتنی چیزیں ہیں سب اللہ کی تسبیح کرتی ہیں اور وہ زبردست بڑی حکمتوں والا ہے بین ہی یہی آیت صورت الحشر کی پہلی آیت ہے اور صورت الحدید کی بھی پہلی آیت یہی ہے صرف اس میں فی الارض کے بجائے والارض ہے دونوں سورتوں کی اس پہلی آیت کی تفسیر بیان کرتے ہوئے بیان کیا جا چکا ہے کہ آسمانوں اور زمین میں جتنے حیوانات نباتات اور جمادات ہیں سب اپنے رب کی پاکی اور بڑائی بیان کرتے ہیں کوئی اپنی زبان سے تصبیح پڑھتا ہے جیسے فرشتے اور جنو انس اور کسی کی حیت و حالت سے آشکار ہوتا ہے کہ اس کا خالق تمام عیوب و نقائص سے پاک ہے جیسے آسمان و زمین درخت نباتات اور پہاڑ وغیرہ زجاج کہتے ہیں کہ نباتات و جمادات بھی زبانِ قال سے ہی تصبیح پڑھتے ہیں لیکن ہم اسے سمجھ نہیں پاتے ہیں آیت کے آخر میں اللہ کی دو صفات العزیز الحکیم کا ذکر آیا ہے جن کا مفہوم یہ ہے کہ وہ بڑا ہی قوی ہے جو آسمانوں اور زمین کی ہر چیز پر غالب ہے اور اس نے تمام موجودات کو اپنی جانی بوجھی حکمت کے مطابق منظم و مرتب کیا ہے جس سے کوئی بھی چیز سرے منہ انحراف نہیں کر سکتی ہے شوقانی لکھتے ہیں کہ سب حقہ لفظ کئی صورتوں کی ابتدا میں آیا ہے کہیں ماضی کا سغا آیا ہے اور کہیں مزارے کا اور کہیں امر کا سیگا آیا ہے اور اس سے مقصود بندوں کو یہ تعلیم دینی ہے کہ اللہ کی پاکی اور بڑائی ہر حال میں بیان کرنی ہے